أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما ان المسلمین والمسلمات یقینا اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں یا بعض علماء نے جیسے اس کا ترجمہ کیا یقیناً اسلام کا کام کرنے والے مرد اور اسلام کا کام کرنے والی عورتیں والمؤمنین والمؤمنات اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں ولقانتین و اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں و صادقین و صادقات اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں وہ سابرین و خوابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں وخواشین و الخواشت اور حاجی کرنے والے مرد اور حاجزی کرنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات متصد اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے تو صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں یہ یوں ترجمہ کر لیں خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں وسو امین اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں وحافظ فروج و اور حفاظت کرنے والے فروج اپنی شرم گاہوں کی اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد و اور حفاظت کرنے والی عورتیں و ذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی ولحافین فروج و الحافظات اور اپنے شرم کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں و ذاکرین اللہ کثیروں وزاک رات اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اعد اللہ لہم مغفرت و عجر عظیم تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے شان نزول بے اس آیت کا شانضور مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ یہ بعض ازواج متحرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ قرآن میں ہر جگہ مردوں ہی کا ذکر ہے عورتوں کا کہیں ذکر نہیں تو اس پر یہ آیات عورتوں کی تسلی کے لیے نازل ہوئی کہ عورتوں کا بھی وہی حکم ہے جو مردوں کا ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے والے مرد ہیں ان کے لیے جیسے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے اسی طرح اللہ کے اور نبی کے احکامات پر چلنے والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے عظیم اجر تیار کر رکھا ہے اور بعضوں نے لکھا کہ یہ اور اور عورتیں تھیں انہوں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ قرآن کے اندر جو ہے عورتوں کا ذکر نہیں معلوم ہوتا ہے عورتوں میں کوئی خیر اور بھلائی کی بات نہیں ہے تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی بھائی یہ ہو سکتا ہے دونوں واقع ہوئے ہوں بھائی محات المومنین میں سے بھی کسی نے ذکر کیا ہو اور عورتوں نے بھی ذکر کیا ہو تو پھر عورتوں کی تسلی کے لیے یہ آیت یہ آیت نازل ہوئی بھائی جس میں عورتوں کا ہر جگہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر آ گیا ترجمہ سمجھ میں آ گیا یہاں تک وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومنا عورت کے لیے ایزا خض و رسول امران جب فیصلہ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول امران کسی بات کا اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ یہ کہ ہو ان کو اختیار من امرهم اپنے معاملے میں اس بات میں جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو اس ماملے اپنے معاملے کے اندر کوئی اختیار نہیں رہتا بھئی جیسا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اسی طرح کرنا پڑے گا اگر ایمان لے کر آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو تسلیم کیا ہے اللہ کی وحدانیت کو مان لیا ہے تو اب اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا پڑے گا جو وہ فیصلہ کر دیں اسی طرح کرنا پڑے گا اس معاملے میں کسی قسم کا کسی, کسی کو اختیار نہیں ہوگا ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی اس آیت کا شانے ذکر ہو چکا حضرت ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو یہ عرب تھے اصل کے اعتبار سے یہ غلام نہیں تھے مگر کسی ظالم نے ان کو بچپن میں پکڑ کر یوں کہیں جیسے اغوا کر لیا ہوگا پکڑا اور غلام بنا کر بیچ ڈالا اور مکہ میں فروخت کیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیا اور تو یہ حضو وسلم کی خدمت کیا کرتے کچھ عرصے کے بعد وہ ادھر ان کے گھر والے پریشان تھے کہ ہمارا بچہ کدھر چلا گیا پھر کسی طرح ان کو علم ہوا کہ ان کا بیٹا تو مکہ میں ہے چنانچہ اس کے ان کے بھائی والد اور چچا ان کو لینے کے لیے آئے پتہ لگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کے پاس آئے کہ ہمارا بیٹا اس طرح کسی نے وہ غلام نہیں ہے کسی نے اس کو اس طرح پکڑ کر آ. آپ لوگوں کے ہاتھ بیچ دیا ہے ہم اسے لینے آئے ہیں آپ تو بڑے نیک ہیں ہم نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے اور اس طرح باتیں کی تو آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیجئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتلاؤں اسی کو بلا کر اس سے پوچھ لیتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی چنانچہ حضرت ابن خارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا نے والد وہ چچا اور والد وغیرہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ نہیں میں انہیں غز و وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا وہ کہنے لگے بھائی تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر غلامی تو اس زمانے میں بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا ان غلام کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا اتنا ادنا اور معمولی اور گھٹیا اس کو سمجھا جاتا تھا تو تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر انہوں نے کہا کہ یہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں حد سے بڑھ کر میرا خیال رکھتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہوں گا تو چنانچے جانے سے انکار کر دیا جب تو ان کے والد چچا اور بھائیوں نے بھی جب دیکھا کہ یہ یہیں پر خوش ہیں تکلیف میں نہیں ہے تو کہنے لگے ہم بھی اسی پر پھر راضی ہیں اگر یہ یہاں رہنا چاہتا ہے آپ کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضر زید ابن حارثہ اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ ان کو آزاد کر دیا اور پھر اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا کہ زید میرا بیٹا ہے آج سے اور اس زمانے میں جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا چنانچہ وہ لوگوں کے اندر بھی زید ابن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے بھائی کیونکہ مو بولے بیٹے کو بھی کس کی طرح سمجھا جاتا تھا حقیقت تو سب ہر ایک ان کو زید ابن محمد ہی کہنے لگا پھر اس کے بعد وہ پڑا تھا اپنے اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی کہ ادو ہم کہ کے بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپ کی نسبت کی طرف نسبت کرتے ہوئے بلایا کرو تو پھر زید ابن محمد کے بجائے پھر ان کو صحابہ وغیرہ کس نام سے پکارنے لگے زید ابن حارثہ کے نام سے تو یہ زید ابن حارثہ جو ہیں ان کے نکاح کا پیغام بھیجوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپی زاد بہن حضر زینب بنتے جہش کی طرف کوئی حر زینب بنتے جہش زینب بنتے جہش اور اسی طرح ان کے بھائی تھے عبد اللہ ابن جہش بھائی تو والدین وغیرہ انتقال کر چکے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی تھی بھائی امیمہ بنتے عبد المطلب امیمہ بنت عبد المطلب بھائی تو یہ ان کی ان کی اولاد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات بھائی بہن تھے تو ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی نکاح کے لیے حضرت زینب کی طرف پیغام بھی وہ حضرت زینب بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھیں قریش سے تھیں پورے عرب میں سب سے معزز خاندان جو سمجھا جاتا تھا اس خاندان یعنی سب سے اونچے خاندان سے تھیں تو وہ سمجھے شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے لیے پیغام بھیجا ہے وہ اور ان کے بھائی تیار ہو گئے لیکن پھر پتا چلا کہ نہیں حضو وسلم نے تو حضرت زید کے نکاح کا پیغام بھیجوایا ہے تو ان دونوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور انکار کر دیا بھائی کیا, کیا, کیا؟ کیونکہ بھائی حضرت زینب میں نے بتلایا قریش سے تعلق ہے سب سے اونچا خاندان اور حضرت زید ان پر تو غلامی کا داغ لگ چکا تھا اگرچہ وہ اب آزاد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا لیکن ایک مرتبہ نام تو آ گیا وہ شروع میں کیا تھے غلام تھے اور غلام کو تو میں نے بتلایا بالکل انسان ہی نہیں سمجھا یوں سمجھو آج کل کمی ترین جس کو سمجھا جاتا کوئی اس طرح سمجھا جاتا تھا اس کو بھائی تو انہوں نے انکار کر دیا بھائی اس وجہ سے اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی بھائی اللہ کی طرف سے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی مسلمان مرد مومن مرد اور مومن عورت کو ان کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رہتا جو اللہ نے حکم دے دیا اسی پر عمل کرنا پڑے گا چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی انہیں اس کا پتہ چلا تو وہ دونوں راضی ہو گئے چنانچہ حضرت زینب بنت جہش کا نکاح کر دیا گیا حضرت ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھئی تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ مومن عورت کے لیے اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا جب فیصلہ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ یہ کہ ہو ان کو اختیار من امرهم اپنی بات میں اپنی بات میں پھر ان کو کوئی اختیار نہیں رہتا صلاح و رسول فقط جو فرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی فقط و اللہ تو تحقیق ہوا ضلالم مبینا واضح گمراہ ہونا تو ترجمہ کیا ہوگا فقط ولہ ضلع مبینا پس تحقیق وہ واضح گمراہ ہو گیا جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ واضح گمراہ ہو گیا وہ عز تقول انہی اور یاد کیجیے پیغمبر بھائی اس ظرف ہے اور ظرف کے لیے عامل چاہیے کس کے لیے یہ ظرف ہے بھائی ظرف مقول فی کو کہتے ہیں نا محفول فی تو کس کے لیے یہ مفول فی ہے اس کے لیے عامل چاہیے بھائی تو عامل یہاں اذکر محضوف ہے بھائی اس یاد کیجئے خطاب ہے پیغمبر علیہ السلام کو اور یاد کیجئے پیغمبر ازت جس وقت آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے کہ ان عام علیہ کہ انعام کیا اللہ نے ان پر ون عام اور آپ نے بھی انعام کیا اس پر جس پر اللہ نے بھی انعام کیا نہیں اللہ نے بھی احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے ام سکھ علیہ کا زو جکا ام سک روک لے تو علیہ کا اپنے اوپر زوجہ جکا اپنی بیوی کو و تق اللہ اور اللہ سے ڈر یعنی اپنی بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈر اس پر کوئی سختی وغیرہ نہ کر وہ اور آپ چھپا رہے تھے اے پیغمبر وہ تخفی اور آپ چھپا رہے تھے فی نفسی کا اپنے نفس میں یعنی اپنے دل میں ماں وہ چیز اللہ مبدی ہی کہ اللہ اسے ظاہر کرنے والے تھے یعنی بالآخر آخر, آخر میں اللہ اسے ظاہر کرنے والے تھے تخشن اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے احق ہو اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں فلم قزا زید مینہا و پس جب پورا کر لیا زید نے منہا ان سے یعنی اپنی بیوی سے وطر حاجت کو کہتے ہیں پس جب, جب پورا کر لیا زید نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت کو زوجنا کہا زوجنا ہم نے نکاح کر دیا کا آپ سے ہا ان کا فلما قضا زید منہا وطراج پورا کر لیا زید نے ان سے اپنی حاجت کو نہ کہا ہم نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا لیکن لا یکون علی المؤمنین حرج تاکہ نہ ہو پر کوئی حرج فی ازواج ادعیائیہم ادعیاء مبولے بیٹے ازواج ادیا اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں کے بارے میں تاکہ مومنین پر کوئی حرج نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں ایزا ق من ہن جب وہ پورا کر لیں ان سے اپنی حاجت کو یعنی جب ان کے منہ بولے بیٹے ان سے اپنی حاجت کو پورا کر لیں وکان امر اللہ مفولہ اور اللہ کا حکم تو ہونا ہی تھا اللہ کا حکم تو ہونا ہی تھا جو اللہ حکم فرما دے وہ ہو, ہی ہو کر ہی رہتا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا تو یہ معنی ہے کان امر اللہ مفولہ اور اللہ کا حکم تو ہونا ہی تھا یعنی اسے کوئی روک نہیں سکتا تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے تو حضرت زینب کا چونکہ تعلق تھا قریش کے اعلی ترین خاندان سے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان پر غلامی کا داغ لگ چکا تھا تو حضرت زینب نکاح کے لیے تیار تو ہو گئی نکاح بھی ہو گیا لیکن پھر بھی ان کی آپس میں مزاج نہ مل سکے بھائی مزاج نہ مل سکے آپس میں جھگڑا وغیرہ ہوتا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ حضو وسلم کے پاس تشریف لائے کہ اس طرح میرا ان کے ساتھ گزارا مشکل ہو گیا ہے اور وہ بہت سخت باتیں کرتی ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سک کا زوجہ کا اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو و تقل اور اللہ سے ڈرتے رہو اس کے بارے میں اس پر کوئی اسے کوئی تکلیف وغیرہ نہ دو اسے کوئی تکلیف وغیرہ نہ دو تو آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں و تخیفی فی نفسی کا اور آپ اپنے نفس میں اپنے دل میں چھپا رہے تھے ما وہ بات اللہ مبدی ہی جسے اللہ آخر میں ظاہر کرنے والے تھے اس کا کیا معنی کیا مراد ہے تو مفسرین نے کئی باتیں ذکر کیں لیکن سب سے بہترین قول اور پسندیدہ قول یہ حضور صحا کس بات کو چھپا رہے تھے جسے اللہ نے جو اللہ ظاہر کرنے والے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا کہ حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان جو ہیں وہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے ناراضگی رہتی ہے اور ہوتے ہوتے جب یہ بات اتنی واضح ہوگئی کہ معلوم ہوا اب دونوں کا نباہ نہیں ہو سکے گا جب نباہ نہیں ہو سکتا تو لازمی بات ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو طلاق دینی پڑے گی تو وہ پہلے ہی ان کے ساتھ نکاح کے لیے تیار نہیں تھیں اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آ گیا تو وہ تیار ہو گئیں اور اب اس کے بعد جب حضرت زید ان کو طلاق دیں گے تو ان کو پھر بے انتہا تکلیف ہوگی یقیناً تو ان کی دل جوئی اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتی کہ میں ان کے ساتھ پھر خود نکاح کر لوں کیا کر لوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ اب زینب کی دل جوئی زید جب طلاق دے دیں گے تو پھر اسی طرح ہو سکتی ہے کہ میں خود کیا کر لوں ان کے ساتھ نکاح کر لوں پھر ان کی جو تکلیف پہنچی ہے پھر اسی صورت میں اس کا اضالہ ہو سکتا ہے کہ میں کیا کر لوں خود ان کے ساتھ نکاح کر لوں لیکن اس بات کو ظاہر نہیں کر رہے تھے اور وجہ یہ تھی کہ میں نے بتلایا کہ منہ بولے بیٹوں کو اس زمانے میں کس طرح سمجھا جاتا تھا حقیقی بیٹوں کی طرح اور جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کی کوئی صورت نہیں جیسے آج بھی شریعت کا حکم ہے بھائی کہ حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہے اگر بیٹا اس کو طلاق بھی دے دے پھر بھی بیٹے کا جو والد ہے وہ کسی صورت میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تو اس وقت بھی منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا تو اس کی بیوی کے ساتھ بھی کوئی شخص جیسے حقیقی بیٹے کی نکاح بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کو جائز نہیں سمجھتا تھا تو منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کو جائز نہیں سمجھتے تھے بھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ جو ان کو غم اور تکلیف پہنچے گی اس کا ازالے کی صرف یہی یہ ایک صورت ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں لیکن ادھر لوگوں کا بھی خوف تھا کہ لوگ تو پھر بڑی باتیں کریں گے بڑا پروپیگنڈا میرے خلاف ہوگا کہ دیکھو بھائی اس شخص کو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا بھائی کبھی ہم نے آج تک سنا ہی نہیں ہے کہ اس طرح کسی نے کیا ہو اس شخص نے یہ نبوت کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور دیکھو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اس نے نکاح کر لیا ہے تو اس بات سے حضور ڈرتے تھے تو اسی پر اللہ نے فرمایا کہ فی تخی نفسی کا مل کہ آپ چھپاتے تھے اپنے نفس میں وہ بات جسے اللہ بالآخیر ظاہر کرنے والے تھے و تخشنسا اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے احق و حق انتخا اور اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے آپ, اللہ سے آپ ڈریں جی معنی سمجھ میں آ گیا تو یہ معنی ہے لوگوں سے ڈرتے تھے یعنی ان کی باتوں سے ڈرتے تھے کہ وہ باتیں کریں گے اور بعضوں نے کہا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا طلاق سے پہلے ہی اللہ نے بتلا دیا تھا کہ یہ زید یہ زینب کو طلاق دے دیں گے اور پھر زینب آپ کے حقد میں آئیں گی یہ اللہ نے بتلا دیا تھا تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے ڈرتے تھے بھائی کہ لوگ پھر اس طرح کی باتیں کریں گے تو ظاہر نہیں کیا تھا باقی اللہ کا جو حکم ہے وہ تو ہونا ہی تھا لیکن اس وقت تک ابھی ظاہر نہیں کیا تھا تو اس پر اللہ نے فرمایا وہ تخفی سیفی نب کہ آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے مل مبھی ہی وہ بات جسے اللہ آخر میں ظاہر کرنے والے تھے وہ تخش اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے اللہ احق ان تکشاہ اور اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان سے ڈریں مانا سمجھ میں آ گیا بھائی دو باتیں میں نے ذکر کر دی ایک یا تو یہ مانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال تھا کہ اس صورت کے علاوہ زینب کی دل جوئی اور تسلی نہیں ہو سکے گی کہ یہ کہ میں خود کیا کر لوں ان کے ساتھ نکاح کر لوں دوسرا یہ کہ بعد نے کیا کہا کہ اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں کے سامنے ابھی حضور نے ظاہر نہیں کیا تھا سمجھ میں آئے تو اور بھی بعض روایتیں مفسرین نے ذکر کیں لیکن وہ حضو سلم کے مقام کے منصب کے منصب نبوت کے لائق نہیں بھائی کہ ان کو ذکر کیا جائے وہ مثلاً بازوں نے یہ, با یہ ذکر کرتے ہیں بہت سے اکثر تفاصر والے کہ حضو جو ہیں ایک مرتبہ حضرت زید کے گھر تشریف لے گئے گھر تشریف لے گئے زید کے پاس تو پہنچے تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لے گئے تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی تھیں تو حضو سلم اندر جب داخل ہوئے تو ان پہ نظر پڑی اور حضو وسلم کے دل میں ان کی محبت آ گئی کیونکہ کہتے ہیں حضرت زینب بڑے حسن و جمال والی تھیں تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر اختیاری محبت اچانک دل میں آ گئی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے کہ جب زید ان کو طلاق دے دیں گے تو میں کیا کر لوں گا اس سے ان سے نکاح کر لوں گا لیکن یہ مناسب نہیں ہے بھائی یہ منصب نبوت کے یہ تفسیر مناسب نہیں ہے تو لہذا یہ اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے بھائی اس واقعے سے اندازہ لگا لیں اسی سے ویسے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ درست ہے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی سرن کی پھوپی زاد بہن تھی جب پھوپی زاد ہیں تو اور نظر اب پڑ رہی ہے ان پر کیا پہلے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پردے کا حکم تو بہت آخر میں آیا اس سے پہلے تو پردے کا حکم نہیں تھا بھائی تو اور پھوپی زاد قریبی رشتے دار ہیں اور کبھی دیکھا ہی نہیں اس وقت نظر پڑی بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو جو میں نے بتلایا ان دو قولوں کو آپ یاد رکھیں بھائی جی دیکھیے اب دوبارہ اور جس وقت آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں ان سے حضور نے فرمایا نا سی کالئی کا زوجہ کا و تقل اپنی بیوی بی کو اپنے پاس روکے رکھو اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو یعنی انہیں کوئی تکلیف وغیرہ نہ دو تو وہ استقول انعام اللہ علیہ و ان عم تلیہ اور جس یاد کیجئے پیغمبر جس وقت آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے انعام اللہ علیہ کہ اللہ نے بھی ان پر انعام کیا وہ انعام ہی اور آپ نے بھی ان پر انعام کیا یعنی احسان کیا اللہ نے انعام کیا بھائی اللہ کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اسی طرح سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی یعنی اسلام کی توفیق دے دی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق دی جن پر اللہ نے بھی انعام کیا یعنی انہیں اسلام لانے کی توفیق دی وہ انعام اور ہی اور پیغمبر آپ نے بھی ان پر احسان کیا یعنی کہ غلامی سے آزادی دی اور ان کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا قرار دے دیا تو جب آپ ان سے فرما رہے تھے امسک آلئی کا زا کا آپ روک لیے لی آپ اپنے اوپر اپنی بیوی کو یعنی انہیں طلاق نہ دیجیے وہ آئے تھے نا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں میں انہیں طلاق دینے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ امسک آلئی کا زو کہ اپنے اوپر اپنی بیوی کو روک لیجیے یعنی انہیں طلاق یعنی طلاق نہ دو و تخ اللہ اور اللہ سے ڈریے اور اے پیغمبر آپ چھپا رہے تھے اپنے جی میں وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والے تھے وہ تخشا و اللہ ان تخ اور اللہ آپ لوگ اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے اللہ احاق ان تخشاہ اور اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان سے ڈریں فلم ماں قزا زید مین ہا جب پوری کر لی زید نے ان سے اپنی حاجت جب زید نے ان سے کیا کر لی اپنی حاجت پوری کر لی یہ کنایا ہے طلاق سے یعنی جب زید نے انہیں طلاق دے دی زید نے انہیں طلاق دے دی بھائی فلم ماں زید مین ہا اور جب زید نے اپنی حاجت ان سے پوری کر لی تو بعضوں نے ترجمہ اس کا کیا جب زید کا ان سے جی بھر گیا یعنی اب جدائی کی نوبت آ گئی بھائی یعنی طلاق دے دی تو یہ کنایا ہے کس سے فلم ما قضا زید طلاق سے کنایا ہے کہ جب طلاق دے دی فلم امین ہاوا تارا جب پوری کر لی زید نے ان سے اب حاجت زوجنا کہا ہم نکاح کر دیا ہم نے آپ کا ان سے اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ آپ ان سے نکاح کر لیں اللہ کیا فرما رہے ہیں ہم نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا چنانچے بھائی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اور اپنی ازواج کے ساتھ باقاعدہ نکاح کیا تھا اس طرح حضرت زینب سے نکاح نہیں کیا بس پھر اطلاع دی اور ان کے پاس تشریف لے گئے کہ اللہ نے میرا تمہارے ساتھ نکاح کر دیا ہے چنانچہ حضرت زینب پھر باقی بیویوں پر اس بارے میں فخر فرماتی تھیں اور کہتی تھیں کہ تم لوگوں کا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کروائے ہے جب کہ میرا نکاح اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر حضو وسلم سے کر دیا بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب جو علیہ وسلم سے فرماتی تھیں کہ میں تین چیزوں کے اعتبار سے مجھے آپ کی باقی بیویوں پر فضیلت حاصل ہے ایک تو یہ کہ میرے نکاح جو ہے اللہ نے خود فرما دیا آپ کے ساتھ دوسرا یہ کہ میرے جد اور آپ کے جد ایک ہی تھے بھائی میرے جد اور آپ کے جد ایک ہی تھے یعنی عبد المطلب عبد المطلی حضور کے دادا تھے تو حضرت زینب کے نانا تھے اور جد عربی میں دادا اور نانا دونوں کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے تو دوسری بات یہ کہ میرے جد اور آپ کے جد ایک ہی تھے اور تیسرا یہ کہ میرے نکاح کے سفیر حضرت جبری علیہ السلام تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر آ کر حضو سلام کو آیات نازل فرمائیں کی جس میں کیا ذکر آیا کہ اللہ نے حضرت زینب سے حضرت صلی اللہ علیہ سلم کا نکاح کر دیا فَلَمَّا قَضَ زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرَا جَبْ پورا کر لیا زید نے ان سے حاجت کو زوج نہ کہا نکاح کر دیا ہم نے آپ کے ساتھ ان کا لِقَئِ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی حرج فی ازواج ادعیائیہم اپنے مبولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں یعنی مومنین پر کوئی حرج نہ ہو یعنی ان پر کوئی تنگی نہ ہو وہ بھی اگر ان کے منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں اور وہ ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکیں بھائی صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی وہ لوگ اس زمانے میں منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے اور اس کی بیوی کے ساتھ وہ چاہے طلاق بھی دے دیتا نکاح کو جائز نہیں سمجھتے تھے اللہ تعالی نے اس بات کو ختم فرمانا چاہا اور صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ باقاعدہ پیغمبر کے ذریعے اس پر عمل کر کے دکھلایا بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تاکہ نہ رہے مومنین پر کوئی حرج فی ازواج جی ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں یعنی ان سے نکاح کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے وہ بعد میں ان سے کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکیں و تارا جب پورا کر لیں وہ کون وہ منہ بولے بیٹے جب منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ پورا کر لیں مین اپنی بیویوں سے و حاجت کو یعنی جب منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں سے اپنی حاجت پوری کر لیں یعنی انہیں طلاق دے دیں تو پھر مومنین پر ان کے ساتھ نکاح میں کوئی تنگی نہ رہے وکان امر اللہ مفولہ اور اللہ کا حکم تو ہونے ہی والا تھا یعنی ہونا ہی تھا لا قطعی طور پر کوئی اس کو روک نہیں سکتا جی تو یہاں آیا بھائی فلما قزا زید جب پورا کر لیا حضرت زید نے تعالی عنہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے بھائی اور کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ ان کے باقاعدہ نام کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا اور شاید یہ اسی تلافی کے طور پر ہو کہ پہلے وہ زید ابن محمد کے نام سے مشہور تھے کتنا بڑا شرف تھا ان کے لیے کہ ہر شخص انہیں پیغمبر کا بیٹا کہہ کر پکارتا تھا اور پھر جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اب بس اپنے ماں باپ کے اپنے اصل والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے پکارو تو پھر لوگوں نے زید ابن حارثہ کہنے لگے تو دیکھو ایک بہت بڑی فضیلت جو تھی جو ان کے نام کے ساتھ پیغمبر کا نام جڑا ہوا تھا وہ کٹ گیا ختم ہو گیا بھائی تو شاید پھر اسی کی تلافی کے طور پر اللہ نے ان کا نام باقاعدہ قرآن میں ذکر فرما دیا بھائی ماک علنج نہیں طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے عدت گزارنے کے بعد سمجھ میں عدت کو ذکر نہیں کہ عدت ظاہری بات ہے بھائی طلاق کے بعد کیا کرنا پڑتی ہے عورت کو عدت گزارنا پڑتی ہے تو فدت کے بعد پھر نکاح اللہ نے فرما دیا وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جی, جی؟ اچھا شاہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے تو ابھی کل کے سبق میں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ان عورتوں کے بعد اب اور عورتیں آپ کے لیے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے بھائی بھائی وہ بعد کا واقعہ ہے جس وقت وہ آئے تنازل ہوئی کہ اب ان عورتوں کے بعد اور کسی عورت کے نکاح کی عورتوں اور کسی اور عورت کے ساتھ آپ کو نکاح کی اجازت نہیں یہ بعد کا واقعہ ہے یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے تو جس وقت وہ آیت نازل ہوئی لا تحل لکن کا من دوں اس وقت حضرت زینب حضوص وسلم کے نکاح میں تھیں بھائی جو حضو جب ناراض ہوئے تھے اور اپنی بیویوں سے ایک ماہ کے لیے علیحدہ ہوئے تھے تو حضرت زینب بھی ان میں شامل تھیں وہ بھی اور نو ازواج میں سے تھی بات سب کو سمجھ میں آ گئی ماں کان خار نہیں ہے پیغمبر پر کوئی حرج یعنی کوئی الزام نہیں ہے نہیں ہے پیغمبر پر کوئی الزام فی ما اس چیز کے اندر فرض اللہ جو اللہ نے مقرر کر دی ہے ان پر اللہ نے جو حکم دے دیا جو چیز ان پر مقرر کر دی اس میں پیغمبر پر کوئی الزام نہیں ہے بھائی تو یہ اللہ نے ان کے لیے یہ حکم نازل کر دیا کہ یہ منہ بولے بیٹوں کی بیویاں کیا ہیں انسان پر حرام نہیں ہوتی بلکہ حلال رہتی ہیں بھائی تو ما کان من حرج یہ ہے نبی پر کوئی الزام فی ما اس چیز کے اندر فرض اللہ له جو اللہ نے ان پر کر دی جو اللہ نے ان پر مقرر کر دی ہے سنت اللہ فلینہ خلو من قبل سنت اللہ کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے فی لذینہ ان میں من قبلو جو گزر چکے ہیں اس سے پہلے یہ اللہ کی سنت یعنی اللہ کا طریقہ ہے ان انبیاء کے اندر بھی جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں الذین سے کیا مراد ہے انبیاء مراد ہیں یہ اللہ کا طریقہ ہے ان انبیاء میں بھی جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی جب اللہ کسی کام کا حکم دے دیں کوئی چیز ان کے لیے حلال کر دیں تو ان پر کوئی الزام نہیں ہوتا بھائی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اللہ نے ان کے لیے ایک چیز کو حلال کر دیا ہے اور حکم دے دیا ہے یہ اسی طرح نکاح کے بعد میں جیسے اللہ دے دیتے ہیں انبیاء کو حضور صلی وسلم کی ازواج جو ہیں جیسے آپ نے کل کے واقع میں بھی پڑھا کہ اس وقت جب حضور ناراض ہوئے نو ازواج تھیں حضور کے نکاح میں بئی جبکہ عام مومن کو چار نکاح سے زیادہ یعنی چار بیویوں سے زیادہ بیک وقت رکھنے کی اجازت نہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے ان کے لیے حلال کیا ہے بھائی تو سنت اللہ اللہ کا طریقہ ہے فل لذین ان پیغمبروں میں بھی خلو من قبل جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں سنت اللہ ہی یہ مفول مطلق ہے بھائی یہ کیا ہے مفول مطلق ہے اصل میں یوں تھا سن اللہ سنتاً سن اللہ سنتاً اللہ نے طریقہ فرمایا سنتاً طریقہ فرمانا اللہ نے تو یہ جی پھر کیا, کیا گیا فیل کو اور فائل کو حذف کر لیا گیا تو کیا رہ گیا سنتن اور پھر فائل کی طرف اس کی اضافت کر دی گئی سنت اللہ تو سنت اللہ خلاء من قبل اللہ کی سنت ہے ان لوگ پیغمبروں میں بھی ان میں بھی خلاء من قبلو جو پہلے گزر چکے ہیں وہ کان امرالہ قدرم مقدورہ اور اللہ کا حکم مقدر ہے مقرر ہے اور اللہ کا حکم تو مقرر ہوتا ہے اور اللہ کا حکم تو مقرر ہوتا ہے کا اور مقدورن کا ایک ہی معنی ہے تو یہ مقدور صفت ہے قدارن کی تاکید کے طور پر یہ اس کی تاکید ہے بھائی یہ کیا ہے قدرن کا بھی وہی معنی جو مقدر کا کیا معنی قدر بھائی وہی جسے آپ تقدیر کہتے ہیں اللہ کی و قدر بئی تقدیر بئی یعنی اللہ کی طرف سے جو چیز مقرر ہو گئی تو وہ کان امر اللہ قدرم مقدورہ اللہ کا حکام تو مقرر ہوتا ہے یعنی مقدر ہوتا ہے جیسے وہ فرماتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے تو قدرن اور مقدوراً کا ایک ہی معنی ہے تو یہ اس کی صفت ہے اور اسی کے معنی میں تاقید پیدا کر رہا ہے اسی کے لیے تاقید ہے یہ اسی طرح ہے جیسے عربی میں کہتے ہیں زلن زلن زوا ہے تو زوا جو ہے. دونوں جگہ وا ہے گھنا سایہ ہو تو اسے کہتے ہیں ذلون ولیل ذیل کا مانا ہے سایہ اور ولیل کا مانا ہے سایہ دار تو ترجمہ کیا ہوا ذیل زلیلن سایادار سایہ دیکھو وہ بھی سایہ کا معنی اس میں بھی ہے اس میں بھی سائے کا مانا ہے تو اسی کے معنی کو پکا کر رہا ہے تو ضلع زلیل کا معنی ہوتا ہے گھنا سایہ یا جیسے اسی کی مثال ہے لہل علیل لہل علیل علیل کے شروع میں علی ہے حمزہ بھائی حمزہ تو لہل علیل کا معنی ہے خوب سیاح رات خوب تاریک رات خوب اندھیری رات لیل کا معنی رات اور رات ہوتی ہی اندھیری ہے اور علیل کا معنی اندھیری رات بھائی تو خوب اندھیری رات تو یہ اسی کے معنی میں تاخید پیدا کر رہا ہے بھائی تو لل علیل ان کا معنی خوب اندھیری رات تو یہاں بھی اسی طرح قدرم مقدورہ قدر کا معنی بھی وہی مقدر جو ہے مقدر ہے مقرر ہے تا اور مقدور کا بھی وہی معنی و امر اللہ قدرم مقدورہ اور اللہ کا حکم تو مقرر ہوتا ہے اللہ کا حکم تو مقرر ہی ہے الَّذين رسالات اللہ دین رسالی و اکشو نہ وہ لوگ وہ یہ اللہ زینہ وہ جو پہلے اللہ زینہ آیا تھا یہ اسی کی صفت ہے بھائی اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزر چکے کون مراد ہیں وہ لوگ انبیاء تو اللہ کا طریقہ ہے ان انبیاء کے بارے میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی ان پر بھی جو چیز اللہ حلال کر دیں جو اللہ حکم دے دیں ان پر کوئی ال... کوئی الزام یا کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ لوگ اللہ دین رسالات اللہ وہ امبیا جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ اللہ کے پیغامات اللہ کے احکام وہ انبیاء جو کے پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات کو و یکش ہو اور اللہ سے ڈرتے ہیں ولا یکش نہ اور کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتے اللہ سوائے اللہ کے مانا سمجھ میں آ وقفہ بلہ ہی اور اللہ کافی ہے باعتبار اعتبار حساب لینے کے وقفہ بلّہ ہی اور اللہ کافی ہے باعتبار بار حساب لینے والے کے یعنی اللہ حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہیں بھائی اللہ حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہیں ماں کان محمد ان ابا احدم رجالکم ولا کے رسول اللہ و خاطمن ماں کان محمد نہیں ہے محمد ابا احدم رجالکم مر تم مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں ہے تم مردوں میں سے کسی کے باپ والا کے رسول اللہ مگر اللہ کے رسول ہیں وخا تمنبی اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں نبیوں کی مہر ہیں خاتم کہتے ہیں یہ اس میں آلے کا سیگا ہے بھائی ما تم بھی جس کے ذریعے جس کے ذریعے مہر لگائی جائے بھائی مانا سمجھ میں آ رہا ہے خاتم کیا ہے اس میں آلہ کا سیگا ہے ما تم بھی جس کے ذریعے ختم کیا جائے جس کے ذریعے مہر لگائی جائے جس طرح بھائی قدیم زمانے میں بادشاہ جیسے خط کسی کو لکھتے تھے تو خط لکھنے کے بعد جیسے آج کل بھی اس طرح کا طریقہ رائج ہے بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بعض خط وغیرہ یا کتابیں وغیرہ پیک کی جاتی ہیں ڈاک کے ذریعے ان کو بھیجا جاتا ہے تو اس پر وہ ایک چیز لگا کر وہ اوپر مہر وغیرہ کے ساتھ سختی سے جوڑ دیتے ہیں وہ پھر کھلتا نہیں ہے بھائی دیکھا بھائی نہیں دیکھا آپ لوگوں نے بھائی وہ مہر سی اوپر لگ جاتی ہے مضبوط سی اب اس کو کوئی نہیں کھول سکتا جو بھی کھولے گا پھر پتہ لگ جائے گا کہ کسی نے اس کو کھولا ہے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی تو وہ مہر بادشاہ جب کسی کو خط بیچتے تھے تو اس طرح کے وہ مہر لگا دیتے تھے بند ہو جاتا تھا اوپر وہ مادہ سا لگ جاتا مہر لگ جاتی اب کوئی کھولے گا تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ کس نے کھولا ہے تو اس سے پتہ لگتا تھا کہ کس نے ابھی تک اس کو کھولا نہیں تو آج کل بھی یہ طریقہ رائج ہے تو یہاں بھی حضوص علیہ وسلم خاتم ہیں یعنی وہ مہر ہیں تمام انبیاء کی جیسے مہر بالکل آخر میں لگائی جاتی ہے اور چیز کے اختتام کی طرف اشارہ ہوتا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا بھائی اور بعض قراتوں میں خاطم نبی آیا ہے تو خاتم وہ تو ختم کرنے والے ہیں وہاں اور بات واضح ہے بھائی صورت سمجھ میں آ وہ ختم کرنے والے ہیں وکان اللہ بک ان عالیما اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں ما كان محمد ابن احد من رجالكم نہیں ہے محمد باپ کسی ایک کے تم مردوں میں سے والا کے رسول اللہ لیکن رسول ہیں اللہ کے والا کے رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں تمام نبیوں کی مہر ہیں خاتم اس میں آلہ کا سیگا ہے خاتم فاعل وزن ہے بھائی خاتم ما یختم بھی جس کے پر ساتھ مہر لگائی جائے بھائی یہ اس میں آلہ کا سیگا ہے تو جس طرح خط لکھنے کے بعد اس کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے بند کر دیا جاتا ہے اسی طرح آپ پر بھی نبوت ختم ہو گئی بند ہو گئی آپ آخری پیغمبر ہیں آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا یا جس طرح خط کے آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے اور اس کا مانا کیا ہوتا ہے کہ خط مکمل ہو گیا پورا ہو گیا اسی طرح آپ بھی تمام امبیا کو ختم کرنے والے ہیں پورا کرنے والے ہیں اللہ کے آخری پیغمبر ہیں آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اب آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آ سکتا مانا سمجھ میں آ گیا بھائی آپ کے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ حیسہ علیہ السلام تو قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو جواب یہ بھائی کہ مانا یہ ہے آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا حرطیسہ علیہ السلام تو ان کو تو نبوت آپ سے پہلے ملی تھی اور نبوت آپ سے پہلے ملی تھی اور پھر اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا اور اس وقت وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں اور قیامت کے قریب پھر تشریف لائیں گے تو وہ آپ سے پہلے کے پیغمبر ہیں آپ کے بعد نہیں بھائی تو پھر ان کو البتہ دوبارہ آئیں گے اور یاد رکھیے وہ دوبارہ آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے جب وہ آئیں گے تو اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے بات سمجھ میں آ گئی بھائی جی تو آپ آخری پیغمبر ہیں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا حضو وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا تو یہ مرزا قادیانی بہت بڑا دجال اور کذاب گزرا ہے اور قادیانیت کا فتنہ آج کل پھیل رہا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو خوب تیار رکھیں بھائی خود بھی تیاری کریں اور اس سلسلے میں ختم نبوت کے جو دلائل ہیں اس کو ان کو یاد کریں کسرت بڑی کثرت سے احادیث میں ختم نبوت کا ذکر ملتا ہے تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضو وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا تو اس فتنے کے لیے خود خوب تیاری کریں اور دوسرے مسلمانوں کو لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی آپ ہی لوگ ہیں آپ ہی علماء ہیں اور ابھی سے جو جو فتنے ہیں ان کے لیے تیاری کریں ان کا ان کے لیے کوشش کریں آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک بھی قادیانیت سے بچ جاتا ہے یا قادیانیت سے نکل آتا ہے تو یہ بہت عظیم اجر ہوگا آپ کے لیے بھائی بہت عظیم اجر وہ ہر طرح کوششوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالی علماء امت کو اجر نصیب فرمائیں کہ انہوں نے وہ ہر مقام پر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں تو آپ بھی اس کے لیے ابھی سے تیاری بھی رکھیں اور حادیث وغیرہ اور دلائل یاد کرتے رہیں اور وہ جو جو اشکالات کرتے ہیں ان کے جوابات کوئی بھی فتنہ ہو اس کا مقابلہ الحمد علماء نے اتنی کتابیں لکھ دی ہیں کہ مقابلہ ذرا بھی مشکل نہیں بس ذرا کوشش اور ہمت کی ضرورت ہے بھائی تو حضو خاتم النبیین ہیں بھائی اچھا بھائی اللہ آیت میں فرما رہے ہیں ماکان محمد الباحدین مرکم محمد نہیں ہے تم مردوں میں سے کسی کے باپ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اللہ تعالی نے تین بیٹے عطا فرمائے لیکن ان سب کا بچپن میں ہی ابتدائی عمر کے ابتدائی عمر ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تین بیٹے حضرت قاسم حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ انہی کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے طب اور طاہر بھی ہے تو تین بیٹے تھے اور یہ بالکل ابتدائی عمر ہی میں ان کا انتقال ہو گیا ان میں سے حضرت ابراہیم جو ہیں ان کی عمر کچھ ایک ڈیڑھ سال تک ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوا باقیوں کا تو بالکل ابتدا ہی میں انتقال ہو گیا بھائی جی تو یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تو رجل جو ہے رجل رجل جو ہے وہ, وہ مذکر انسان جو بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے اسے رجل کہا جاتا ہے تو حضو وسلم کے جو تین بیٹے تھے وہ تو انتہائی کمسینی ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا تو کمسینی میں انتقال ہو گیا تھا اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں کیونکہ وہ بال ہونے کی حد تک پہنچے ہی نہیں بھائی ولا رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں ایک ہوتا ہے رسول اور ایک ہے نبی بھائی بعض علماء لکھتے ہیں یہ دونوں مترادف ہیں لیکن جمہور ان دونوں میں فرق کرتے ہیں رسول وہ نبی ہے جسے الگ کتاب دی گئی ہو اور الگ شریعت دی گئی ہو جب نبی عام ہے چاہے الگ شریعت اور کتاب ہو چاہے الگ شریعت اور کتاب نہ ہو گئی تو نبی عام ہے اور رسول خاص ہے تو اللہ فرما رہے ہیں ولا کے رسول اللہ ہی کہ محمد کیا ہیں اللہ کے رسول ہیں ان کو الگ کتاب بھی دی گئی اور الگ شریعت بھی دی گئی اور آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا وہ خاتمہ رسول بلکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں خاتمہ نبی تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں بھائی تمام نبیوں کے تو اس میں رسول بھی آ گئے کیونکہ نبی عام ہے تو سب کو ختم کرنے والے ہیں اب نہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ رسول آ سکتا ہے وکان اللہ بک الشین علیما اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں چلیے بس بہ المرام اللہ عالم بھی حقیقت الکلام